ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تقسیب کی اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ دیں اور بےحدہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں تو میں نے ان کو پکڑ دیا سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں الذین يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذین آمنوا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 تو خدا اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو بنا امت تنت نتنی بِذُنُوبِنَا نتنی فاتو بنا فہل سب وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار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 یہ <تصفح> اس لیے کہ جب تنہا خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے تو حکم تو خدا ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے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 فدعوا مخلصين له وَلَوْ كَرِهَ مخلصین تو خدا کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے غفی وجاتی دلا شی القی ہمری علام یشمن عبادی لی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 لمن اليوم الواحد القهار جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز خدا سے مخفی نہ رہے گی آج کس کی بات چاہت ہے خدا کی جو اکیلا اور غالب ہے اليوم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 واللہ یقضی بالحق والذین يدعون من دونه لا یقضون بشیء ان اللہ هو السميع البصیر اور خدا سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذین كانوا من قبلهم كانوهم اشد منهم قوة وآثارا في الارض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم مجرد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 اللہ شدید یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے سو خدا نے ان کو پکڑ لیا بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے مُوسَى بھی وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا الا فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ فقوسا یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا فلم اہم بلحی من دینا کالو قطلو ابنا اللہ دینا امن وستا اہم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 تم ایمان ہو جن جا کم بل بہین ابھی بال کر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 مو مغری رفیلام جناف اری کم ام سَبِيلَ عل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 اور آد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا وَيَا قَوْمِ إِنِّي عليكم اور اے قوم مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے یوم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 اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں وقت یوسف قبلاتی فمازل تم فی شکم اضاحل کا کل تم لگی اب اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا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 کہ حامان میرے لئے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں اسباب السماوات فأطلع الہ الہ موسیٰ و انی لاغنہو کاذبا وکذالک زجن لفرعون سوکا ہی وصدعن وما فرعون فی تباب یعنی آسمانوں کے رستوں پر پھر موسا کے خدا کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں اور اسی طرح فراون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی وقال اللذی...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 وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّا تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں اور میں تم کو خداِ غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ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 یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں اور ہم کو خدا کی طرف لوٹنا ہے اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔ فستذکرون ما اقول لكم وافوض امرى الى الله ان الله بصير بالعباد جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے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 ان رُّ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا تقوم تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فرعون اشد أَشَدَّ یعنی آتش جہنم کہ صبح و شام اس کے سامنے پیش کی جاتے ہیں اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فیراؤن والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو و في اتف إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا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 اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے وہ دوزک کے داروں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے کالم کم بل بگناتی کالو بلا کالو فد اللہ فی بال وہ کہیں گے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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا الْكِتَاب اور ہم نے موسا کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے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 اللہ دلون فی آئی سلطون جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو خدا کی آئے میں جھگڑتے ہیں ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں ارادہِ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں تو خدا کی پنہ مانگو بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے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 فيها ولكن الناس لا قیامت تو آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے وقال ربكم أَسْتَجِبْ لَكُمْ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 اللہ اللہ ذی جعل لکم اللیل لتسکنو فیہی والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولیکن اکثر الناس لا يشکرون خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو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 اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو کذالک یفک الذین کانوا بیاۃ اللہ یجحدون اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو خدا کی ایتوں سے انکار کرتے تھے اللہ الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء صورکم وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطيبات ذلك الله ربکم فتبارك الله رب العالمين خدا ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں یہی خدا تمہارا پروردگار ہے پس خدا پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے هو الحی لا الہ الا فدعوه الدین الحمد رب وہ زندہ ہے جسے موت نہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو ہر طرح کی تعریف خدایی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے قل انی نحیت ان اعبدالذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی لما جاءنی البینات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 کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان ہوں ہوم متی علقتی سم میوخری جکم ففلا سم میوخری جکم ففلا سم ملی تبل أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون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 یعنی کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے ثم قيل لهم اين ما كنتم پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم خدا کے شریک بناتے تھے من دون الله قالوا ضلوا عن بل لم نكن ندعو من قبل شيئا کذالک یضل اللہ الكافرین یعنی غیر خدا کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے اسی طرح خدا کافروں کو گمراہ کرتا ہے ذالکم بما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 اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اسی میں رہو گی متکبروں کا کیا برا ٹھکانا ہے فصبر ان وعد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 والد لبلی کا مینہ سوسنا مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ من آلیک مَنْ لَمْ ملم عَلَيْكَ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 جن کے حالات بیان نہیں کیے اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے پھر جب خدا کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل نقصان میں پڑ گئے خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے کہ ان میں سے باز پر سوار ہو اور باز کو تم کھاتے ہو وَلَكُم منافع عَلَيْهَا حَاجَتًا فی جدوری کم ولی تب فی الاجوری کم ولی وی تل اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں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 پو کئی فما عقیبت عنهم, عنهم ما كانوا يكسبون